بس اللہ و رحمۃ محمد و اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح وبادشاہ باقی تمام گرامین برادران سب کو شمسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو تپنگ با... ہے نائنٹی فائیو آ کے چار سو شروع سے لے کر نواز شریف کو ابھی تک کے درست کی تعداد ہے نائنٹی فائیو جو ہے یہ اوراد فتحیہ کا دس نمبر نائنٹی فائیو ہے ہمارے سلسلے دس اوراد فتح میں سے جو ہے اس کے پہلے حصے میں ہیں ملک الجبار میں ہیں اس میں کل جو ہے پچاس کا لا الہ الا اللہ ہے اس کے ساتھ کچھ اور اسمال دعائیں کلمات دیں تو ابھی ہمارے سلسلے دس جو ہے لا الہ الا للہ نمبر اکتیس میں ہے اس پر ایک درس کا لاہیا تھا اور اسی موضوع پہ دوسرا درس ہے لا الہ الا اللہ راہم المساکین ہاں جی لا لہ لہ راہم المساکم اس میں ایک رحیم کے معنی رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا یہ معنی رحم اولا جو ہے مساکین جو ہے مسکن تھے یہاں کون سے مسکین مراد ہے تو ایک مشین جو ہے لغت میں دیکھا تو ایک مشین جو ہمارے اصرب کی دعا میں جو آیا ہوا ہے وہ فقر حقیقی فقر حقیقی مراد ہے ہاں جی اور اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہمیشہ آزیزی کے ساتھ توازن کے ساتھ خوز و کے ساتھ پیش آنے والے لوگ اور وہ لوگ جو خود کو اللہ کا سو فیصد محتاج سمجھتے ہیں ہاں ہر چیز میں ہر وقت ہمیشہ ہاں جی اللہ کا سوخیص ہر چیز میں محتاج سمجھتے ہیں اور اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی چیز میں خود کو بے نیاز نہیں سمجھتے ہیں اس لیے اللہ کے حضور میں ہمیشہ آجی کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ کی رسم بندگی ادا کرتے ہیں اور زندگی جی میں کہیں تکبر تجبر ہاں جی خود نمائی کوشن ہے تو یہ لوگ فقر حقیقی کے مالک ہے اور دوسرا ایک فا مسکین کا ایک معنی جو ہے غریب تاندست کے معنی میں بھی ہے ہاں جی بیچارہ غریب تاندست کے معنی میں بھی ہے مسکین کا ایک معنی جو ہے فروطنی آج بھی ہاں جی مسکین جمع مسکن بیچارہ غریب ایک یہ معنی میں بھی ہے القام سید میں غریب و محتاج کے معنی میں بھی ہے تو یہاں میں نے آپ لوگوں کو خیال کی طرف سے بتایا لا الہ الا اللہ راہم المساکین میں المساکین سے مراد جو ہے جو ہے میری ضور یہ کہتا ہے کہ یہاں مسکین سے مراد فقر و محتاجی بھی ہے ظاہری اور فقر حقیقی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی اپنی احوال کے مطابق رحم فرمانے والا ہے اور مہربان ہاں جی فقیر کو اللہ اپنی رحمت اور مہربانی اور شفقت سے مال و دولت سے نوازتا ہے اور اس کی مادی مشکلات حل فرماتا ہے کیونکہ رزق کے تقسیم اللہ نے اپنے دستخد میں اور اختیار میں رکھا ہے اور اس نے جو ہے ہر دھابا جاندار کو رزق پہنچانا اللہ نے اپنے اوپر لازم کرا دیا ہے چنانچی جی قرآن پاک آیت ہے مامنداب رشق و ہاں یعنی کوئی جاندار ایسے نہیں ہے کہ جس کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ نہ ہو لہذا اللہ جو ہے تبارک و تعالیٰ ظاہری مسین یعنی محتاج کو ہاں بیچارہ کو غریب کو رزق پہنچاتا ہے اور اس پر رحم و رحیم و, و مہربان ہے اور مسیین حقیقی جو کہ اللہ کی حضور عادضی و خضو و خوشو کرنے والا ہے اور فروطنی سے پیش آتا ہے اور کبھی بھی اللہ کے حضور خود کو کچھ نہیں سمجھتا ہے بلکہ ہمیشہ خود کو ہر چیز میں ہر وقت دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کا محتاج مہ سمجھتا ہے اور اللہ اس پر زیادہ مہربان و رحمت و شفقت فرمانے والا ہے کیونکہ یہ اللہ کے متیب و فرمبردار بندہ ہے جبکہ کہ فخر ظاہر والا اللہ کا متیب فرمان بردار ہیں جی اللہ کا متیب ہو سکتا ہے ورنہ فرمان دونوں ہو سکتا ہے لہذا جو ہے یہ دوسرا جو فخر حقیقی کے مالک ہے وہ یقیناً زیادہ جو ہے اللہ کی شفقتوں کا حودار مہربانیوں کا رحمت کا حوال یہ کل کے درس کو میں نے آخری حصہ قابلوں کو دہرایا آج جو ہے اسی دعا کے ترجمہ اس کی مزید توضیع علوم کو میں جاتا ہوں آج کے درس میں کہ لا لہ اللہ رحم المسامین مساکین کا تجمہ کیا ہے تجمہ یہ کہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا ہاں راہم المساکین یعنی وہ غریبوں پر رحم کرنے والا ہے یہ ترجمہ جو ہے جناب سید خورشید عالم نے لکھا دوسرا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تامدز حضرات پر ترس کھانے والا ہے یہ ترجمہ جو ہے علامہ بشیر مرحم نے لکھا ہے جی تو ان دونوں حضرات نے المساکین کو صرف فقر ظاہری اور اس کی توجہ بندہ کے ذمہ جوایا آئے اور محتاج کے محتاجی کے معنی میں لیا ہے دونوں نے کیونکہ یہ معنی کیا وہ تاندس حضرات پر طرز کرنے والا دوسرے نے لکھا وہ غریبوں پر رحم کرنے والا تو دونوں نے جو ہے اس دعا میں مسکین سے ملاد یہی ظاہری مسکین ہے ہاں جس تاندس غریب فقیر چارہ کے معنی میں لیا تو انہوں نے جو ہے جو ہے ان دونوں حضرات نے مساکین کو صرف فقر ظاہر اور محتاجی کے معنی میں لیا جبکہ لسان العرب جیسے معروف اور مستند لوی نے کہا کہ اصل المسکین کے لغت میں ارتواض اصل المسکین لغت میں جو ہے اللہ کے حضور حضور فروطنی وادضی کرنے والا یہ معنی کہ یعنی فقر حقیقی کے معنی میں ہے اصل المسین اور تیسرا ترجمہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبوز نہیں جو آج جو ہاں جی پر رحم کرنے والا ہے آجزوں پر رحم کرنے والا ہے بنس الصابر صاحب ہاں جناب انص الصابر صاحب نے المسین کو صرف حقر حقیقی کے معنی میں لیا ہے کیونکہ آجزوں کے اللہ کے حضور میں آجزی کرنے والوں پر ہاں جی معنی میں انہوں نے لیا ہر ان کے آجزوں میں وہی فخر ظاہری کا بھی احتمال ہے لیکن زیادہ تر آجزی کرنے والے کے معنی میں آجزوں پر اللہ کے حضور میں آجزی کرنے والا یہ معنی لینی صورت میں پھر تو جو ہے انہوں نے صرف فخر حقیقی کے معنی میں مرا لیا جبکہ اللہ ہر نو مشک یعنی فقیر ظاہری و حقیقی دونوں پر ان کے احوال کے مطابق رہوں بشفقت و, و مہربانی فرمانے والا ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہاں جی لہٰذا چوتھا جو اس دعا کا بند آخر یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تندس و بیچارہ حضرات و فقر حقیقی کے مالک ہیں جی حقیقی مالک اللہ کے حضور آزی و فروطنی کرنے والوں پر مہربان ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو تاندس و بیچارہ حضرات و فخر کہ کے مالک یعنی اللہ کے جو عادی و نہیں کرنے والوں پر یعنی وہ اللہ جو ہے وہ مہربان ہے بندہ عقیق جو تجمہ کیا اس میں نے دونوں کو جمع کیا ہے فخر حقیقی بھی فارِ ظاہری بھی مشکن ظاہری بھی مشکل حقیقی بھی دونوں کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کیا چونکہ لغت میں دونوں معنی میں استعمال ہوئے مشکل ظاہر فقر کے معنی میں بھی لیکن اس کا اصل معنی فقر حقیقی کے معنی میں نے لکھا ہے اصل فی لغت الضع کے معنی میں مشکل کا اصل لغوی معنی ہے جو اللہ کے حضر فروطنی و آزیزی کرنے والا یعنی فقر حقیقی کے معنی میں ہے لہذا وہ ترجمے میں آنا ضروری ہے تو اس کی توضیع المشکی المساکین جمع ہے جس کا محرط مسکین ہے جس کا معنی بیچارہ غریب وہ شاخص جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو یا ہو لیکن اس کے اہل عیال کے لیے کفایت نہ کرتا ہو یعنی ان کے ضروریات پورے نہیں ہوتے ہیں اس مال سے ایک معنیٰ یہ ہے دوسرا نیز المسین کا معنی توازن و اخبار کے معنی میں بھی آیا ہے ہاں جی توازن و اخبار اخبار کی معنی آجیزی فروتا نہیں کرنے والا تو اصل المعان اصل معنی ہاں بلکہ اصل معنی اہل لغت اس معنیٰ کو سمجھتے ہیں یعنی اس مسکین کا جو ہے اصل معنیٰ اہل لغت اسی معنی دوم کو سمجھتے ہیں جو تواز و کے معنی میں احباب کے معنی تواز و فروتنی فروطنی دل حقیر یہ معنی کیا ہے ہاں تو عالمسکین کے ان دونوں معنی یعنی فقر مجازی و ظاہری و فقر حقیقی دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بند مومن جو اس دعا کا وید کرتے ہیں اسے خوب احساس و ادراک ہونا چاہیے کہ میں جو کہ ظاہری و باطنی ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے فقیر معصوم میں اللہ کے مجھے کس پدر عادیزی و انکثاری کے, کے ساتھ اس مقدس دعا کا ورز کرنا چاہیے ہاں جی در حقیقت تمام انسان خا امیر ہو یا غریب اللہ کے رحم و مہربانیوں کا محتاج ہے غریب بھی محتاج یا امیر بھی محتاج ہے اللہ کے رحم کے بغیر نہ غریب آدمی کا گزارا گزار اوقات ہو سکتا ہے اور نہ ہی امیر شاعر اپنی مال و دولت کی حفاظت کر سکتا مسلم ہے مسلمن ہاں جی اللہ کے رحمت شامل حال ہو جائیں تو غریب و تام امیر و مالدار بن جاتا ہے اور مالدار شخص راتوں رات جو ہے تام بن جاتا ہے اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو چنانچہ جی حالیہ بارش میں کتنے کراچی میں جو آیا تھا اگست میں ہاں جی دو ہزار بیس میں کجن غریبوں کجنیں جو ہے ہاں جی امیروں کو امیروں کے کار امیروں کے روزگار ہاں جی کتنے امیروں کے کاروبار ہاں جی اچھا کتنے امیروں اور کاروباری مالدار لوگوں کے یعنی جو اس بارش میں کتنے امیروں کے اور کاروباری مالدار لوگوں کے مال و دولت پانی میں غرق ہو گئے اور کروڑوں کی مال و دولت ضائع ہو گئے لہذا ہم سب فقیر اللّہ ہیں غنی ملا صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں کسی وقت محتاج نہیں کسی کا بھی محتاج نہیں کسی چیز میں بھی محتاج نہیں اور فخر حقیقی کے مالک تو اپنی ہاں جی اندرونی نورانی حالات و کیفیات کو محفوظ رہنے کے لیے ہر لمحہ و لہٰذا اللہ کے لطف کرم اور رحمت و شفقت کا محتاج ہے ورنہ تھوڑی سی غفلت سے ہاں جی کئی کئی کبھی کئی سال جو اس نورانی کے حد سے محروم ہو جاتے ہیں اور عبادتوں میں وہ روحانی لذتیں وہ آہ و کا سب ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے ہاں جی اور اللہ والے اس فقر کو خوب جانتے ہیں اور ان کے لیے عبادتوں میں حضو و خوشو سے معرومیت سے بڑا تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہے لہذا ہمیں اس مقدس دعا کو ہر حال میں کمال عاجزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہاں جی وہ الحمد للہ جو ہے لا الہ الا اللہ راہم المساکین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ظاہری فقر و تادس کے مالک غریبوں اور فخروں پر بھی رحم کرنے والا ہیں اور فقر حقیقی وہ لوگ جو خود اللہ کا ہر لحاظ سے محتاج اور فقیر سمجھتے ہیں روحانی طور پر اپنے تمام باطنی کیفیتیں نورانی کیفیتیں کیش و کرامات سب عبادتوں میں لذتیں سب کو اللہ ہی کا لطف و کرم سمجھتے ہیں ہاں جی تو یقیناً جو اللہ ان سب پر فرمانے والا ہے میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان مقابدہ دعاؤں کو انتہائی ہاں جی سنجگی کے ساتھ تدبر کے ساتھ اور ان کے معنی ادرا کرتے ہوئے پڑھنے کی اور ان کے حقیقتوں تک پہنچنے کی توقع دہ فرمائیں تاکہ اللہ اپنے رحمتیں ہم مسلموں کے شامل حال فرمائیں ہم غریبوں کے شامل حال فرمائیں اور ہماری دنیا و حر دنوں سدھر جائے آمین یا رب العالمین